دسویں رکو کا آغاز ہے یہ تیرویں پارے کا دسواں رکو ہے اور سورہ رات کا چوتھا رکو و یقول الدین کا فرو عَلَيْهِ علیہ تم ربی اور کافر کہتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہ ہوئی اتنی نشانیاں دی گئی کہ قرآن مجید فقان حمید کی ہر آیت کو ہم آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ خود ایک نشانی ہے حضور کے کئی معجزات مگر یہ ان کی ضد کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ دی گئی قل اے محبوب آپ فرمائیے ان نا دل یشا <يشاء> بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور گمراہ اسے فرماتا ہے جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے <تصفح> ان کافروں کے اعمال کفر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی جو انہوں نے بے دبیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کے لیے گمراہی کو مقدر کر دیا وہ یہ دی اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے من اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے جھک جائے اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالی اپنی معرفت کی راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے جنت کی راہیں کھول دی جاتی ہیں من اناپ یہ جملہ بڑا وسیع ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے جو اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اپنی طرف اسے راہ دیتا ہے اللہ دینا اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وہ کلوب ہوں بزکر اللہ اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں دنیا کی لذتیں دنیا کا مال دنیا کی نعمتیں یہ ان کے چین کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو چین مل جاتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں اللہ سن لو بے ذکر اللہ تو ان القلوب دلوں کا چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے دلوں کا چین نہ تو فلموں اور ڈراموں میں ہے نہ ہی ناچ گانوں میں ہے نہ ہی کھیل کود میں ہے نہ ہی تفریحات میں ہے قرآن مجید فقان حمید فرماتا ہے دلوں کا چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روح نے عالم ارواح میں یہ عہد کیا جب اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روحوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے پرور تو ہی ہمارا رب ہے تو تمام روحیں عالم ارواح میں ایمان لائیں اور جو دنیا میں روح آئی جسم کے اندر اور پھر جب روح کو اس کی غذا نہ ملی اور نافرمانیوں گناہوں بھری زندگی ایک انسان نے گزاری تو روح بے چین ہے تو یہ جب تک روح کو چین نہیں ملے گا انسان کو سکون نہیں مل سکتا اب چاہے وہ آلی شان تفریحی مقام پر ہو لیکن دلی بے چینی اس تفریحی مقام سے دور نہیں ہو کیونکہ روح بے چین ہے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اللہ تعالی ہمیں بھی خوب خوب اپنی یاد کرنے کی توفیق قطع فرما اب بتائیے ایک تفریحی مقام پر کوئی شخص بیٹھا ہے بظاہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں بظاہر دل فریب منظر ہے مگر اسے اگر لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس کی ماں بیمار ہے یا اس کا بیٹا بیمار ہے یا کوئی اور اسے پریشانی ہے تو بتائیے اس تفریحی مقام کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیا اسے سکون دے سکتی ہیں اس کا دل تو بے چین ہے جب دنیاوی غم کی وجہ سے اگر دل بے چین ہو تو ایک تفریحی مقام اسے چین نہیں دیتا اس کا موڈ آف رہتا ہے آپ سوچیں جب رو بے چین ہو اور وہ دینی وجوہات کی بنا پر کہ اسے غذا نہیں مل رہی تو پھر چاہے کتنا بھی بظاہر ایش کر لیا جائے اسے چین نہیں مل سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کی توجہ اس بے چینی سے ہٹ جائے لیکن پھر بالآخر گناہوں میں تباہی ہی تباہی ہے بربادی ہی بربادی ہے اللہ دین آ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو مال ان کے لیے خوشخبری ہے وہ خوشن مآبن اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ جنت ہے کزا لکھا اسی طرح ارسلنا کا اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا فی امتن اس امت میں ان لوگوں میں قد خلط من قبلها قبل کہ جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی لوبا علیہ ملی اوینا الح تاکہ آپ انہیں وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جو آپ کی طرف ہم نے وہی فرمائی و ہوم یق اس حال میں کہ وہ رحمان از وجل کا انکار کرتے ہیں تو یہ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ انہیں قرآن سنائیں اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا اور انہیں یہ بتائیے کہ پچھلی قوموں نے جب اللہ کو نہ مانا تو وہ بھی مٹ گئیں تم بھی ایسا کرو گے تو ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے مٹ جانا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے ہوا ربی وہی میرا رب ہے لا الہ ان لاہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علئی توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہ علیہ ہی متاب اور اسی رب کی طرف میں رجو لایا ورآن سیرت سورت جی بالو اور اگر بے شک ہم ایسا قرآن نازل کرتے کہ جس کے سبب پہاڑ وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور کل مئو یا اس قرآن کی وجہ سے مردے کلام کرتے یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کافر ایمان نہ لاتے بل گل امرجمی آ بلکہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اف علم یسلین آمن اللہ یشاء اللہ کیا ایمان والے نا امید نہیں ہوئے یعنی ایمان والوں کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے اور اس بات کا کیا انہوں نے یقین نہیں کیا الشاء اللہ جمی اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا مگر اس نے کسی کو مجبور نہیں بنایا ہدایت اور گمراہی کے اختیار دیا اگر یہ اختیار وہ ختم کر دیتا کوئی گمراہی پر نہ ہو سکتا وہ سب مجبور ہو جاتے پھر یہ دنیا دار المتحان نہ رہتا تو اسے دار المتحان آزمائش کی جگہ بنایا اور قیامت آخرت دار الجزا ہے انعام کا گھر ہے یا سزا کا گھر ہے ودا یزالدین کا فروغ سی بِمَا صَنَعُوا سون کافروں نے جو گناہ کیے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ ان پر ہلا دینے والی مصیبتیں آتی رہیں گی اور ہلا دینے والی مصیبتیں مراد یہ ہے کہ یہ کافر جب تک دنیا میں رہیں گے مظاہر عیش بھی کریں گے مگر فکر پریشانی تشویش ٹینشن بیماریاں کاروباری نقصان اس طرح کی اور بہت ساری بلائیں ان کے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی رہیں گی او تحل الب منداری ہیں یا ان کے گھر کے قریب یہ مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی مراد یہ ہے کہ سیلاب طوفان زلزلہ اس طرح کے عذابات بھی دنیا میں آئیں گے ان کافروں پر اور انفرادی طور پر ان کے لیے بیماری پریشانیاں یہ بھی آتی رہیں گی تو دنیا کا کوئی بھی کافر ہو بلکہ کوئی بھی انسان ہو وہ ساری زندگی کبھی سکون نہیں پاتا ساری زندگی اسے کوئی پریشانی نہ آئے بیماری نہ آئے کوئی الجھن نہ ہو کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی فکر نہ ہو کوئی اس پر مصیبت نہ آئے ایسا اکثر ہوتا نہیں مومن کے لیے یہ پریشانیاں نعمت ہیں کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے اس کے دروجات بلند ہوتے ہیں اور کافر کے لیے تمام پریشانیاں اللہ کا عذاب ہیں کہ کافر کو دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر وہ صبر بھی کرے تب بھی کوئی ثواب نہیں ہے حتی وعد اللہ یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ موت آ جائے تو کافروں پر جب تک موت نہ آئے گی یہ دنیاوی پریشانیاں آئیں گی یہ اللہ کا عذاب ہے ان اللہ لا يخلف المیعاد بے شک اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا جو اللہ تعالی نے فرمایا وہی ہوگا دسمروں کو مکمل ہوا اس میں جہاں ان باتوں کا بیان ہے کہ کفار اس قدر سدی ہیں کہ کیسی ہی نشانیاں انہیں دکھا دی جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے وہاں اس بات کا بھی بیان ہے کہ بیما سونا کافر جو گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں ان کے لیے پریشانیاں آتی ہیں اسی کے تحت یہ بھی سمجھ لیجیے کہ مومن جو گنا کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے بھی دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں تو پریشانیاں اکثر گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں بس مومن اور مسلمان پر یہ احسان ہے کہ وہ پریشانیاں جو اس پر آتی ہیں وہ توبہ کر لے اور گناہوں سے وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے اور ان مشکلات پر وہ صبر کرے تب اسے ثواب بھی ملتا ہے اس کے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے وماسابلم مصیبت فبیما کسبت تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میں حقیقی سکون اور چین پالوں اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے